کہتا ہے سواط الحمد للہ حدانہ سوا اریقری کہتا ہے سوا طریق اے وف تو یعنی مراد کیا ہے اس کا درمیان وسع الز یوفی اس سے مراد ہے اس کا درمیان یقدی سال کا ہو جو لے جاتا ہے یا پہنچا دیتا ہے اپنے چلنے والے کو ار المطروبی مطلوب تک البتاتا لازمی طور پر یفدی سال کا ہُو البتاتا جو اپنے اوپر چلنے والے کو لازمن مطلوب تک پہنچا دے وادہ کینایا تنقل یہ مستوی راستے سے کنایا ہے مستوی راستے سے سیدھے راستے سے ہے۔ آیا ہے متلازمان کیونکہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں متلاز معنے لازم منزول ملزوم ہیں وہاد مرادری مستوی وسو راستیم اور یہی مراد ہے اس آدمی کی جس نے سواعت طریقی تفسیر کی ہے بطریق المستی طریق مستوی کے ساتھ یا سیرات مستقیم کے ساتھ سمبل مراد و بھی ہی پھر سوا طریق سے مراد کیا ہے کہتا ہے اس سے مراد یا تو اما نفس المری عموما یا تو عموما نفس المر اس سے مراد ہے او خصوص ملت الاسلام یا ملت اسلام بالخصوص وہ مراد ہے والاول اولا پہلی بات زیادہ مناسب ہے پہلی بات اولا ہے زیادہ مناسب ہے ظاہر الى قسم کتابی کیونکہ کتاب کی دونوں قسموں کی طرف کتاب کی دونوں قسمیں کیا منطق اور کلام منطق اور کلام کتاب <علام. سلام> کی دونوں قسموں کی طرف قیاس کے ذریعے براعت ظاہرہ حاصل ہونے کی وجہ سے اس کا کہنا وا لانا جا لانا جا لانا ضرف یہ ظرف یا تو متعلق ہے جا کے ساتھ یہ متعلق, ذرف متعلق ہے جا کے فاعی اور جو لام ہے یہ انتفا کے لیے ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کما فی رفی قولی تا جس طرح کے اللہ تعالی کے سرمان میں کہا گیا ہے جا آکو مل اور وفی راشا تمہارے فائدہ حاصل کرنے کے لیے زمین کو بچھونا بنایا لام انتفا کے لیے اما بھی یا پھر یہ ظرف متعلق ہے رفیق کے وا جعل لن التوفيق خير رفيق یہ لام جار اور نام مجرور مل کر یا تو متعلق ہوگا جعلہ کے یا پھر متعلق ہوگا رفیق کے و يكون تقديم معمول المضاف اليه على المضاف لكونه ظرفا اور مضاف علیہ کے معمول کا مضاف پر مقدم آ جانا یہ ظرفیت کی وجہ سے ہوگا مضاف علیہ کے معمول کا مضاف پر مقدم آنا زرفیت کی وجہ سے ہوگا اگر ہم اس کو رفیق کے متعلق کریں تو خیرہ مضاف ہے رفیق مضاف لہ ہے اب یہ لام جار نون مجرور نامرور یہ جار مل کر ہم متعلق کر رہے ہیں رفیق کے یہ تو مضاف سے بھی پہلے آ گیا تو اتنا پہلے کیوں آیا کہتا ہے لیکون ہی زرفن زرف ہونے کی وجہ سے کیوں بہت ظرف و مما یا توسہ ارفی ہی مالا یا توس ہی کیونکہ زرف میں وہ وسعت ہوتی ہے جو کسی اور میں نہیں ہوتی زرف میں وسعت ہوتی ہے والاول اقرب لفظا پہلا پہلی ترکیب یعنی جا کے متعلق کریں ہم لنا کو یہ زیادہ قریب ہے لفظی اعتبار سے وہ ثانی اور دوسری ترکیب کہ لنا کو ہم متعلق کریں رفیق کے یہ مانوی اعتبار سے زیادہ قریب ہے پہلی ترکیب لفظی اعتبار سے زیادہ مناسب محسوس ہوتی ہے اور دوسری ترکیب مانوی اعتبار سے زیادہ مناسب ہوتی ہے وجالت توفیق خیرہ رفیق اور توفیق کو ہمارے لیے بہترین ساتھی بنایا اب توفیق کیا ہے کہتا ہے کولح التوفیق ہوا تو جی ال اسبابی نش مطلوب الخیر تو جی الا اسبابی نشول مطلوب یہ بھی آپ نے زبان یاد کر توفیق کی تاریخ توفیق کس کو کہتے ہیں تو جی الا اسبابی خیر خیر کے مطلوب کی طرف اسباب کو متوجہ کرنا یہ توفیق ہے تو جی الا نحو المطلوب الخير <تصفيق> سيدة لباسكار دانيا